ونعوذ بالله من حرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا نضلل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد والله إله إلا الله وأشهد وأن مخلة عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم السلمون يا أيها الناس اتقوا برغتم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً من كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سجيداً يسلع لكم آمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يُتع الله ورسول له فقد طائفت ربناً عظيماً أما بعد فإن قيد الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر مول محدثاتها وكل محدثه بدعا رسول الله رضي الله فاعوذ بالله سميع عليم من الشيطان وجنب بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون اخوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه اور تماقوار صلی اللہ علیہ وسلم معذر دینی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں لگاتار کئی جمعہ سے ان خصوصی بندوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہیں اللہ حکامی قیامت کے دن اپنے آپ کے سائے میں جگہ نسیح فرمائے گا انہیں میں سے پانچواں وہ بندہ ہوگا یا وہ جو لوگ ہوں گے جنہوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کی ہوگی اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے بخت اور عدالت اور نفرت کی ہوگی ایسے بندوں کو ہی اللہ حبرامین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا سارے مومن بھائی بھائی ہیں اللہ حبرامین کے فساد اینم المون اقوا تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں لہذا جس طریقے سے خونی بھائی اپنے سگے بھائی سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ دین کا رشتہ اور دینی اخوت اور بھائی چارگی پر دین اسلام کے اندر زور دیا گیا لہذا جو اللہ ہی کے لیے خالص اللہ کے لیے اس محبت میں کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے بلکہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتا ہے کسی سے تو پھر اللہ علامین قیامت کے دن اس کو اپنے عرص کے سائے میں جگہ دے دینا اور ایک حدیث میں حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اللہ عام فرمائے گا قیامت کے دن کہ جنہوں نے میرے جلال کے لیے میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی تو اللہ انہیں قیامت کے دن نور کے نمبر پر بٹھائے گا اور وہ مقام عطا کرے گا کہ انبیاء اور شہدا بھی اس مقام کے لیے رش کریں گے آپس میں محبت کرنے والے کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہے کہ قیامت اللہ حربرامین وہ انہیں مقام دے گا نور اور روشنی کا ممبر عطا کرے گا مقام عطا کرے گا کہ اس کے لئے امبیا اور شہدا بھی رش کرے گے علامہ شکانی رحمتہ اللہ علیہ اس حدیث کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی کسی سے محبت کرتا ہے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے اگر میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے ماں باپ محبت کرتے ہیں لڑکے سے لڑکے اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں اور اس طریقے سے چھوٹا بڑے سے بڑا بڑا چھوٹے سے یا اس طریقے سے نوکر بادشاہ سے کام جہاں وہ کام کرتا ہے یا اپنے سے بڑے سے کوئی نہ کوئی دنیاوی غرض و غائب ہوتی ہے کوئی نہ کوئی دنیاوی مقصد ہوتا ہے اس لیے ان کے اندر اس قدر محبت ہوتی ہے لیکن یہاں جو بتایا گیا ہے خالص و محبت اللہ ہر غلامل کے لیے اور کوئی مقصد نہ ہو اسی لیے وہ فرناتی کبریت احمر ہے یہ کبریت احمر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پائے جانا تقریباً ناممکن ہے یا بہت ہی مشکل ہے کہ خالص اللہ کی محبت کے لیے محبت ہو اللہ ہی کے لیے خالص کی سے نفرت اور عداوت اور بغض ہو اس میں دنیاوی کوئی چیز شامل نہ ہو اتنی اس قدر یہ مشکل ترین امر ہے علامہ شوقائے رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کی بریت احمر ہے یہ, کی بریت احمر ہے یہ اتنا زیادہ مشکل ہے یہ اس کا پائے جانا یہی ہو جائے کہ انبیاء کرام اور شہدا بھی ایسے لوگوں پرش کریں گے تو اللہ کے لیے محبت کرنا اللہ ہی کے لیے کسی سے دعوت اور دشمنی کرنا اور اس کے اندر کوئی مقصد بنیادی نہ ہو یہ بہت اونچا مقام ہے اللہ تعالی جس سے خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مقام عطا کرتا ہے اللہ کے سو صلی اللہ علیہ وسلم کے بیس ہے الحب و فلّہ والب اللہ ایمان کی سب سے مضبوط بنیاد اور ستونیہ ہے کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرو اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرو اگر وہ بندہ نیک ہے سچا ہے موحد ہے دیندار ہے خالص اللہ کے لیے اسے محبت کرو اور اگر وہ بندہ نافرمان ہے اور اس طریقے سے غلط کام کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالی کے لیے اس سے بک ہونا چاہیے اور کوئی مومن مسلمان ہے اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں اس کے اندر نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں تو نیکیوں اور اچھائیوں کی وجہ سے اس سے محبت بھی کی جائے گی اور جو برائیاں غلطیاں کرے گا اس کے لیے اس سے نفرت بھی کی جائے گی یعنی ایک ہی وقت میں ایک آدمی سے محبت بھی انسان کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس سے نفرت بھی کرے گا کیونکہ اس کے اندر جو برائیاں ہیں اس برائیوں برائیوں کی وجہ سے اس آدمی سے انسان نفرت کرے گا تو اللہ کے لیے محبت کرنا بڑی بہت ہی اہم خوبی ہے ایک حدیث نا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کیا اللہ کے لیے کسی سے بغض کیا وہ آفال اللہ اور اس نے اللہ کے لیے دیا وہ مانا اللہ اور اللہ ہی کے لیے روک لیا فقد قدیث تکمر ایمان اس نے ایمان کو مکمل کر دیا اللہ ہی کے لیے اس نے دیا کہیں بھی دیتا اللہ کی رضا کے لیے دیتا یہ نہیں کہ دوستی کی بنا پر یا طریقے سے ہماری دوستی استوار رہے یا کوئی اور مقصد یہ نہیں مقصد صرف اللہ العالمین کی رضا ہے اور اگر کسی کو نہیں دیتا ہے صرف اس وجہ سے نہیں کس آدمی نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے یا کبھی اس کو نقصان پہنچایا ہے یا دور کا آدمی ہے وہ یا اس طریقے سے کبھی اس کو تکلیف پہنچی ہے یہ کوئی مقصد نہیں بلکہ صرف اس, اس لیے اس کو نہیں دیتا اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا نا فرمان بنتا ہے یا اللہ کے لیے وہ غلط چیز کے لیے اس کو استعمال کرے گا اس لیے اس آدمی کو نہیں دیتا تو یہ دیتا بھی ہے تو اللہ کردا کے لیے اور اگر نہیں دیتا ہے تو بھی اللہ عنہ کردا کے لئے تو اللہ رب العالمین اس کو بنا فرمایا اس طریقے سے ایک حدیث کے ذرا فرماتے ہیں کہ جس کے اندر تین چیزیں پیدا ہو گئی من کن نفیہ ثلاث وجد بهن حلاوت الا ایمان یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اپ فرماتے ہیں جس کے اندر تین خصلتیں گئیں تین چیزیں اگئیں اس نے گویا کہ ایمان کا مزہ چکھ لیا ايكون الله ورسول وحببا لهما پہلی چیز یہ کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں اس کے نزدیک دنیا ان دونوں کے علاوہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس سے محبت ہے. سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت ہو سب دنیا کی تمام چیزوں اور دنیا کے تمام آل و اولاد اور دنیا کی تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ہےج ہو وہاں یقون وہاں واہد کلما رہو لا یحب ہو اللہ اللہ اور یہ کہ وہ آدمی سے محبت کرے اور محبت کا مقصد صرف اللہ اور برہمین کی رضا ہو یہ دوسری چیز ہمارے بھی نے فرمائی کسی سے اگر محبت کرتا تو اللہ کے لیے کرتا دنیا کے لیے محبت نہیں کرتا آج ہمارا معیار اس سے مختلف ہے آج ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو صرف دنیاوی طور پر یا کہ ہمیں کچھ مقصد مل جائے ہمیں اس سے کچھ مال مل جائے ہم اس کے منصب کا کچھ استعمال کر لیں کچھ فائدہ ہو جائے لوگ کسی کو اگر دعوت بھی دیتے ہیں تو اسی بنا پر دیتے ہیں کہ ہمارے دوست لوگ ہیں ہمارے کام آئیں گے بیچارہ جو ان سے کہیں زیادہ ایمان والا دیندار نیک ہے غریب مسکین ہے لوگ اسے نہیں پوچھتے ہیں آج یہ صورتحال تقریباً ہر دعوت کی ہر آدمی کی ہو گئی ہے تو اس طریقے سے وہ اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرتا ہے یہ دوسری خدرت ہمارے بھی نے فرمائی کہ گویا کہ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا کہ اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرتا آج ہماری محبت اگر ہم دیکھیں تو کیا آج ہماری محبت اس پیمانے پر اترتی ہے ہر ایسی بات نہیں اگر کسی نے ہمیں دعوت دیا اسی کو ہم دعوت دیں گے کسی نے ہمیں اپنی شادی میں بلایا اسی کو ہم بلائیں گے اور اگر اس نے نہیں بلایا کسی وجہ سے تو ہم اسے بھی اپنی شادی میں دعوت نہیں دیں گے ہم اسے نہیں بلائیں گے ہم اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہے صرف دنیاوی مقصد کے خاطر اگر اس نے آپ کو چھوڑ دیا اگر آپ کے اندر سچی محبت اللہ کے لیے ہے یہ ہمارے اندر اگر ہے تو سب سے پہلے ایسے آدمی کو ترجیح دینا چاہیے جو آپ سے دور بھاگ رہا ہو اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شدہ احمیہ نہیں ہے کی آپ بدلے کے طور پر کرو سلا رحمی یہ ہے کہ جو آپ کو چھوڑ دے آپ اسے قریب کرو یہ اثر سلا رحمی ہے جو آپ سے دھور بھاگیا آپ اسے قریب لے کر کے آؤ جو آپ کو دعوت دے رہا ہے فی الحال اگر آپ اسے کھلاؤ کہ دعوت دے گو دو گے تو اس کا مطلب یہ کہ گوئے کہ آپ بدلے کے طور پر کر رہے ہو آپ پر اس نے احسان کیا احسان کے بدلا آپ کر رہے ہیں لیکن ایک ایسے آدمی کو آپ کھلا دعوت دے رہے ہیں جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے صرف ایمان اور دین کا رشتہ ہے تو کا سنت کا رشتہ ہے اس بنا پر آپ اسے دعوت دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ آپ اس کو اللہ ابراہین کے لیے آپ سے محبت کرتے ہیں آپ اس کو اللہ ابراہین کے لیے چاہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ دوستوں کو دعوت نہ دی جائے یا کہ اپنے ساتھیوں کو نہ بلایا جائے یا رشتے داروں سے انسان دوری اختیار کرے نہیں ان کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو بھی انسان کو دعوت دینا چاہیے جو انسان انتہائی کمزور مجبور بے بس ہیں اور ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے اس لیے نے فرمایا کہ سب سے بری دعوت وہ ہوتی ہے جس دعوت کے اندر صرف مالداروں کو بلایا جاتا ہے اور جو غریب لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے یتیموں کو مسکینوں کو چھوڑ دیا جاتا انہیں دعوت نہیں دی جاتی یہ سب سے بری دعوت ہوتی ہے تو الغرض انسان اللہ کے لیے محبت کرتا ہے یہ غرض نہیں ہے اس کو کہ ہمیں بعد میں دعوت دے گا یا ہمارا وہ کام کر دے گا یا ہمیں وہ فائدہ پہنچا دے گا نہیں اگر وہ اپنی طرف سے کر دے اس کا معاملہ الگ لیکن دعوت دیتے وقت کسی سے محبت کرتے وقت انسان کے دل کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ کے لیے اس سے محبت ہونی چاہیے تو آپ نے فرمایا لا يحبه کی آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ برن کے لیے محبت کرے اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ انسان کفر کی طرف جانے کو ایسے ہی ناگوار سمجھے جس طریقے سے کہ جہنم یا آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے اللہ نے ایمان کی دولت دی اللہ نے آپ کو ایمان کی ایمان سے کی افراد کیا کفر اور شرک سے کر کے توحید و سنت کے راستے پر کیا دوبارہ اس راستے کا پرانا آپ کے لیے اتنا ہی ناگوار ہو جس طریقے سے آگ میں جانا انسان کے لیے ناگوار ہو اگر یہ تین چیزیں کسی کے اندر پیدا ہو گئی تو گویا کہ اس کے اندر جو ہے ایمان کی مزے کو گویا کہ اس نے چکھ لیا ایمان کی خصرتیں گویا کہ اس کے اندر پوری ہو گئی تو میرے یہ اللہ کے لیے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے یہ دوستی کی بنیاد ہونی چاہیے کہ ہم اس سے محبت کریں جو دیندار ہو اللہ کے لیے محبت کریں اس لیے کہ آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا اللہ کے سر کے جس المر و سے بخاری سی مسلم کے رواج کی آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا اسی لیے ہمارے ادبی نے فرمایا کہ کسی تک دوستی کرنا ہو تو اچھے لوگوں سے دوستی کرو دیندار لوگوں سے دوستی کرو نیک لوگوں سے دوستی کرو برے لوگوں سے دوستی مت کرو اور آپ نے دوستی کی مثال دی ہے اچھی دوستی کی مثال عطر فروش سے اگر آپ عطر فروش سے دوستی کریں گے تو آپ کو عطر دے گا خوشبو دے گا یا آپ اس کے پاس جائیں گے تو خوشبو محسوس ہوگی اور بری دوستی کی مثال آپ نے لوہار سے دی ہے کہ اگر آپ لوہار کے پاس جاؤ گے اور جہاں اس کی بھٹی وہاں بیٹھو گے تو اس کی بھٹی کی آگ اور اس کے دھویں سے آپ پریشان ہو گے اس کی چنگاری آپ کے کپڑے کو جلا دے گی اور اس طریقے سے آپ کے جسم کو جلا دے گی لہذا اگر برے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو انسان اپنے دین و ایمان کو محفوظ نہیں کر پائے گا جس طریقے سے انسان لوہار اور بھٹی کے پاس جاتا ہے تو اپنے جسم اور کپڑے کو محفوظ نہیں رکھ پاتا اس لیے ہمیشہ یہ معیار ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے محبت کریں اگر یہ محبت ہمارے دل کے اندر ہوگی تو اللہ اور براہین قیامت کے دن ہمیں اپنے عرص کے سائے جگہ دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے کی توفیق رہتا ہے توحید کی بنا پر سنت کی بنا پر ایمان اور دل کی بنا پر محبت کرنے کی توفیق دے دنیائی محبت سے اللہ ابامین ہم سب کو محفوظ رکھے جب تک دنیا میں زندہ رکھے دیر پر قائم رکھے ہماری وفات ہو تو کلم توحید ہماری زبان سے جاری ہو اور وفات کے بعد اللہ ابامین ہمیں قبر اور جہنمن کتاب سے محفوظ رکھے اور جن الفردوس کے نظر نصیف اور میں أقول ما تسمعون وأستقل الله لكم لساء المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور رحيم